الحمد رب والسلام اما بعد فاعوذ من بسم الرحمن والسلام يا رسول اللہ يا حبیب اللہ علیہ نبی اللہ نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے مہکے مہکے پیارے پیارے مدنی پھولوں سے مملو مدنی مذاکروں کو دیکھا مدنی مذاکرے کو دیکھا اور انشاءاللہ شاء اللہ از ہمارے اس سلسلے فیضان اشرائے مبشرہ میں ہم آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا آپ کی کالز کے ذریعے بھی اور ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ آپ کے ایس ایم ایس بھی ہوں گے اور مزید انشاءاللہ ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی ہوں گے نات خان اسلامی بھائی موجود ہیں آپ کی ناتوں کی فرمائشیں آپ کی گفتگو کو ہم شامل سلسلہ کریں گے رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر دروز شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آلہ وصحبہ مبارک وسلم جیسا کہ آپ کی علم ہے کہ ہم روزانہ ایک صحابی رضی اللہ تعالہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کی سیرت پاک پر مختصرن کچھ گفتگو کرتے ہیں کچھ روشنی ان کی سیرت سے حاصل کرنے کی سعادت پاتے ہیں آج ہمارا موضوع یقینا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ردی اللہ تعالیٰ کی ذات ستودہ صفات ہے انشاءاللہ اللہ کچھ گفتگو رہے گی مدنی اسلامی بھائی سے بھی مدنی پھول لیں گے لیکن چلتے ہیں ایک مختصر کلام کی طرف ناز شریف سے آغاز کرتے ہیں اور پھر ان اللہ مزید گفتگو ہوگی آپ کال کرنا چاہیں ایس ایم ایس کرنا چاہیں نمبر آپ کی سکرین پر ہے زیرو ایک اور نمبر زیرو ٹو آپ کال کر کے اپنی فرمائش اپنی گفتگو اپنے تاثرات اپنے جذبات کا اظہار کیجئے ایس ایم ایس کے لیے ہم سے مربوط ہونے کے لیے نمبر ہے 03012612176 اگر آپ بیرون ملک سے فون کر رہے ہیں تو پاکستان کا کوڈ استعمال کرنا نہ بھولیے پاکستان کا کوڈ ہے ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو اس کے بعد اب اپنا مطلوبہ نمبر ملائیے کلام سنتے ہیں اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ تعالی صلی صل صل اللہ علیہ صل علی و رسول اللہ لو وہ سلم نہیں be <laughs> Let's <laughs> go. <laughs> خلیف جانشین پیغمبر وزیر نبی اکثر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کی مبارک کو نیت ابو حفظ اور لقب فاروق اعظم ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انتالیس مردوں کے بعد خاتم المرسلین رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے چھٹے سال ایمان لائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی سبحان اللہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویلکم کیا ہوگا اپنے رفقا میں انہیں بھی شامل کیا ہوگا اور جو اسلام کی شام و شوکت آپ کے آنے کے بعد بڑی آپ کے دل میں مسلمانوں کی محبت بڑی اور جو کفار تھے ان کے دلوں پر اسلام کی حیبت بڑی اس سب کو اگر اپنے تصور میں لائیں تو ایک بے حد ہی زبردست تصور بند جاتا ہے کیا فرماتے ہیں وہ روایت کے حال آپ کے جملے سے مجھے وہ روایت یاد آ رہی تھی کہ ایک روایت میں اس طرح آتے ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جس دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا اس دن سے اسلام ترقی افضو رہا ترقی عوض کرتا عوض چلا گیا اور عوض میں یہ چاہوں گا کہ امیر علیہ سنت دام الکاش علی کا جو سوال ہے رسالہ ہے جی اگر اس کی بھی زیارت مدنی چینل کے ناظرین کو بلکل بلکل بلکل بلکل بلکل بلکل کرواتا بالکل کرواتا ہے مدنی چینل کے ناظرین آج جو دن گزرا وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ کے اور مبارک کا دن تھا یعنی یقم محرم الحرام اس رسالے کی ضرور زیارت فرمائیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اسے حاصل فرما سکتے ہیں کراماتے تو اس میں جو رسالہ ہے یہ رسالہ وہ اپنے بچوں کو وہ اوٹ پٹانگ قسم کی, کی جو کہانیاں ہوتی ہیں نا جی وہ ان کو سنانے کے بجائے یا ان میں سے کوئی واقعہ سنانے کے بجائے یا وہ کوئی مطلب لومڑی کی کہانی تو شیر کی کہانی تو جنگل کا بادشاہ تو مطلب اس کی کہانی اور اس کی کہانی سنانے کے بجائے اس میں جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان اور آپ کے واقعات اس کے علاوہ جو اسلامی زندگی کے حوالے سے جو اس کے اندر مواد موجود ہے اگر وہ ہمیں اس رسالے سے پڑھنے اور اس سے سیکھنے کو مل جائے نا تو ہماری زندگی بدل جائے تو بہت عمدہ رسالہ ہے بہترین رسالہ ہے واقعات اس میں بہت ہیں ابھی وہ واقعات سے باہر نکلے تو میں عرض کرتا چلوں ابھی محرم کا مہینہ ہے نا امین بھائی شاید آپ کو بھی تجربہ ہو وہ دس بیویوں کی کہانیاں تو بہت, بہت, بہت چلتی ہیں اسی کا مہینہ ہے نا دی یہ بالکل اب یہ دس بیویوں کی کہانیاں وہ سیدہ کی کہانی لکڑہارے کی کہانی دی. اچھا تھا نا اس طرح کی کہانیوں کی وہ وہاں کہتے ہیں اب اچھی بات ہے یہ تو الگ بات ہے پہلے یہ جو کچھ اس پڑھنے میں جو کچھ کرتی ہیں نا ناقص القل میں جمع ہو کر کہ وہ اسلام ہے نے عورتیں جمع ہوں گی ایک گھر میں اس کے اندر پندرہ بیس جو بھی جمع ہو ہوگی اس کے بعد وہ کہانی ہاتھ میں پکڑی اب وہ سب نے پڑھی لال ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن جو مجھے وہ میرا ذہن ہے کہ اس طرح کرتی ہوں گی اس کے بعد ان کے یہاں دعا ہوتی نہیں ہوتی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے پھر ان کے یہاں برفی ہے جو بھی مٹھائی تقسیم ہوتی ہے اب اس کے اندر اپنی طرف سے انہوں نے جو شرائط رکھ دی یہ جو مٹھائی ہے نا یہ صرف عورت ہی کھائے گی کیونکہ مرد نہیں کھائے گا حتیٰ کہ کوئی بچہ بھی ہوگا اس کو بھی نہیں کھانے دیں تم نہیں کھانا یہ صرف کیونکہ بچپن کا یاد ہے کی شرطیں اپنی طرف سے جو ہے نا تو اے میرے میٹھے اور پیارے سائیں بھائی اے مدنی چینل کے ناظرین برائے کرم برائے کرم ایک ہوتا ہے کہ نیکی نہ کرنا اور ایک ہوتا ہے نیکی کو چھوڑ کر برائی میں پڑ جانا تو اب یہ جو اس کو جو برکت والی چیز سمجھا جا رہا ہے نا یہ برکت والی چیز نہیں ہے یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں یہ کہانیاں اپنی طرح سے کسی رائٹر نے لکھ کر اب جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ اس میں لگا دیا برائے کرم اب یہ کہانیاں نہ پڑھے اب سورہ یاسین کا ختم کروائیں گا یہ رسالے پڑھ لیں یہ رسالے پڑھ لیں رسالا اشفاق میں مسئلہ یہ کہ انہوں نے ختم کروانا ہے نا ہاں تو وہ ختم کرنا ہے نا اس لیے جو ہے ان کو یہ ہوگا ٹھیک ہے سورہ یاسین بہت اچھا مشورہ ہے سورہ یاسین آپ پڑھوائیں گھر میں قرآن خانی کروائے ناگ خانی کروائیں آپ یہ کروائیں یہ جو چیز ہے نا اس کی وجہ سے یہ تصور برکت ملے گی برکت نہیں وہ آپ کروا رہے جنات کو بھگانے کے لیے دس چار اور جنات اندر آ جائیں گے کہ ہاں بھائی یہ ہمارے والے کام ہو رہے ہیں ادھر تو برائے کرم یہ نہ کریں یہ جو رسالہ بہترین ہے کرامات فاروق آدم رضی اللہ عنہ یہ رسالہ آپ اپنے گھر پہ ترکیب بنائیں انشاءاللہ اس میں جس طرح کے وہ واقعات فاروق آدم رضی اللہ عنہ کی کرامات ان شاء پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے چلے جائیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے ترمزی شریف شریف جل نمبر 5 پر پانچ میں یہ حدیث شریف ہے ماں تلا شمس اللہ رجول من عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں نا ترجمان نبی ہم زبان نبی سر نبی ہم زبان نبی جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ ایک اور حدیث پاک میں ہے آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرستا ہے اے اے اے اے اے اے اے اے ایک اور حدیث پاک ہے لا یوحب ابا بکرم و عمر منافکم ولا یوبغدا مومن یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے مومن محبت رکھتا ہے محبت رکھتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے الحمد ہم ان سے محبت رکھتے ہیں الحمدللہ ہم بھی محبت رکھتے ہیں مدری چینل کے ناظرین گواہ ہو جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو ان کی محبت پلائی جاتی ہے الحمد للہ راشدین کی صحابہ اور اہل بیت اطہار علیہم الردوان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی جاتی ہے الحمدللہ اور ہمارے سینے ان کی محبت سے ان اللہ اللہ کی رحمت سے منور رہے جو بھی اللہ والا ہے نا ہمارے جو بھی اللہ والا ہے جی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتا کا عامل ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دین کے لیے اس نے قربانیاں دی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیاں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے اس میں جو سلطنت اسلامی سلطنت تھی یہ جی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی اور یہ اللہ والے ایسے باروب شخصیت تھے جی اللہ تبارک وطالعہ ان کو ایسا روح عطا فرمایا تھا کہ جس وقت یہ تختے سلطنت میں بیٹھے تھے جی تو سینکڑوں میل دور <تصفح> <تصفح> اس وقت جو سپر پاور تھی اس وقت کیسر کی اور کسرا جی کیسر یہ شام مصر یمن فلسطین اور یہ جو علاقے ہیں یہ سارے اس کیسر کے اور یہ ایران اور اس طرح کے جو علاقے تھے یہ کس طرح کے رہا تھے جی یہ کس طرح کے کس طرح کے یہ اس وہاں کا بادشاہ کس طرح کہ لفظ نے سنے یہ بات نکلی تو یہ بھی ہمارے ہاں جو ملک کو چلانے والا ہوتا ہے اس کو صدر یا وزیر اعظم کہا جاتا ہے جی اسی طرح ہم جب وہ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں تو اس وقت ہم یہ سنتے ہیں کہ بادشاہ کہا جاتا تھا جی تو اس وقت جو یہ شام کے علاقے جو تھے یہاں پر جو بادشاہ کو یہ لوگ کیسر کہا کرتے تھے کیسر نام نہیں ہے کیسر لقب ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی بادشاہ ہے تو اس کو ہم یہ نہیں رکھیں گے کہ اس کا نام بادشاہ ہے نام اس کا کچھ اور ہوگا اسی طرح کسرا جو ہے یہ نام نہیں تھا بلکہ کسرا بادشاہ کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے تھے تو اب یہ جو کیسر جو اس وقت کی سپر پاور کا جو وہ تخت پر اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا جب فاروق اعظم اللہ ہوتا ان کے تخت پر اس کو پتا چلتا ہے کہ فاروق اعظم خلیفہ بن گئے ہیں تو وہاں پر وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا رو بتا فرمایا تھا اور یہ اللہ والے ایسے تھے کہ جب کیسر پریشان ہوا تو اس نے کسی اپنے قریبی کو بھیجا کے جا کے جو ہے نا وہ میں جو ہے نا میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی جب سے نا. یہ شخص خلیفہ بنا ہے ایسا جا کے اس کا کام تمام کر دو اس کو قتل کر کے اچھا اب وہ جو قریبی تھا وہ چلا جانے پہ مدینہ مدینے پہنچا وہاں کے وہ خلیفہ المومنین ان کا محل کا ہے تو جس سے بھی اس نے سوال کیا نا تھوڑا حس پڑا نا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں ان کا محل نہیں ہوتا اچھا جب دیکھو شاید مسجد میں ہوں گے اچھا تو اب گیا مسجد کی طرف وہاں جا کے معلومات کی تو کہا کس کا پوچھ رہا ہوں امیر المومنین خلیفت المسلمین عمر ان کا پوچھ رہا ہوں اچھا وہ, وہ باہر تم جاؤ گے نا تو وہ درخت وہ اس درخت کے پاس تمہیں مل جائیں گے تو, تو کوئی ان کو گارڈ وغیرہ کوئی فوج وغیرہ کوئی ساتھ کچھ بھی نہیں ہے نہیں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ وہ وہاں پہنچا جب وہاں پہنچا تو اس نے ایک منظر یہ دیکھا کہ ایک شخص درخت کے سائے میں سو رہا ہے اللہ زمین پر کوئی نیچے کوئی ایسا کوئی عالیشان بستر نہیں بچھا ہوا اور یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ ہمارے بادشاہوں کو ریشمی بستر پر بھی نیند نہیں آتی ان وہ مخملی جو ہے نا وہ جو لباس ان کے لباس ہیں یا ان کے جو بستر ہیں اس پر نیند نہیں آتی لیکن ان کو دیکھے کہ یہ زمین پر یہ آرام اور چین کی نیند سوئے ہوئے اور ایک درندہ جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا کیا بات تو اور اس میں یہ آواز بھی سنی کہ عمر آپ نے عدل کیا تو امن باغ ہے اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول ہم سب حاصل کر لیں سادگی بھی ہے اس میں آجزی بھی ہے اس میں عدل و انصاف کی مہک بھی آ رہی ہے کیا کیا مدنی پھول ہے اس واقعے میں مدنی چینل کے ناظرین انتظار میں ہوں گے کہ ہماری کال کب لی جائے گی آپ کی کال لیتے ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ اترانو کا تذکرہ چل رہا ہے انشاءاللہ ان کے حوالے سے منقبت بھی سنیں گے سب سے پہلے ہمارے ناظرین کی کچھ بات ہو جائے جی کال سنائیے صلی صل اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ابو ابراہیم محمد نمان ساری ارب امارات اجمان سے بات کر رہا ہوں مرحبا بھائی جان مجھے آپ سے درخواست ہے کہ پہاڑوں پر ہے آ جا رہا چاہے گلزار جنتی یہ منقبت کے کچھ اشعار جو والا سنا دیں اللہ تعالیٰ پچیس السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ نعمان بھائی آپ نے اجمان سے کال کی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمٰ کا کلام بہاروں پر ہے آ جا گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے شہید محبت کی انشاءاللہ اللہ وقت ملا تو ضرور اسے بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے ہماری نیت ہے روزانہ اہل بیتوان کی بھی ایک منقبت روزانہ سلسلے میں ہوگی مزید کال سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبر نام احمد رضا ہے مجھے نا سنا دیجئے کربلا کے جانوں کربلا کے جانوں کو سلام, سلام انشاءاللہ اللہ یہ بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے ایک میسج ہے سلام ملتان سے احمد رضا بھائی لکھتے ہیں ایک نعت کی گزارش ہے پھر کے گلی گلی طواف سب کی, کی. یہ طواف نہیں ہے پھر کے گلی گلی تباہ ایک اور میسج ہے سلام آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے برائے کرم وضاحت فرما دیں کہ کی کیا سیدنا عمر رضی اللہ ترن حضرت علی کرم اللہ وزخل کریم کے داماد بھی تھے ایم ڈاٹ اکبر کے ایچ آئی ایم ڈاٹ نہ لکھا کریں محمد پورا لکھے یا نہ لکھے ڈاٹ کر کے مختصر نام محمد کا اختصار نہیں کرنا چاہیے یہ جائز بھی نہیں ہے محمد اکبر بھائی رضوان بھائی کیا فرماتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ اتنا پیارا نام پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا اچھا ایک اللہ اور جب سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بیٹی حسن و حسین کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو ہے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے اس لیے نکاح فرما لیا کہ میں بھی اس اہل بیت میں شامل ہونا اے کیا محبت یعنی ان کی آپس کی محبتیں دیکھیں کہ حضرت علی ان کی محبت میں حیرت عمر اور ابو بکر صدیق ایک بیٹے کا نام عمر رکھا ایک کا نام ابو بکر رکھا اچھا ماشاء تو ان کی محبت میں اپنے بچوں کے نام یہ رکھے اور ان کی حیرت علی سے محبت دیکھیں اہل بیت سے محبت دیکھیں کہ ان کی محبت میں جو ہے وہ حیرت علی کے داماد بن گئے ماشاء یعنی دونوں میں ایسی محبتیں تھی ایسا پیار تھا کہ اس کی نظیر عالم میں نہیں لائی جا سکتی چلتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی منقبت کے چند اشار سنتے ہیں پھر جو دیگر کلاموں کی فرمائش ہے کچھ کچھ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ اشار شامل کریں گے آج مدنی مذاکرہ کیسا ہوا یہ بھی تو سننا ہے اس کے بھی کچھ مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور آج کی مدنی نیوز اس کے ہی ہیڈ لائنز بھی آپ کو اسی سلسلے میں دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے کنیکٹ رہیے ایس ایم ایس کالز کے لیے نمبر آپ کی سکرین پر جاری رہتے ہیں انہیں فالو کرتے رہیے اللہ آپ اپنی بات ہم تک پہنچا سکیں گے سلو صلی اللہ تعالی علی محمد خدا کے فضل سے میں ہوں گدا گدارو کے دم کا خدا کے فضل سے میں ہوں کتا پو کیا ہوتا ان کاموں سپا پارو کیا ہوتا امو سپا پارو کرم ندی کی مجھ تیرا حام ہے کرم کی مجھے تیرا حمت ہے مجھے ہے دو جہاں میں آس رو کا مجھے ہے تو جہاں میں آس رو کا پزلے سے میں ہوں کے رم کا پٹک سکتا ہر چیزیں کبھی وہ سید سے پٹک سک جزے کبھی وہ سیدھے دیر سے کر جسے بر پر او گیا پا روکے کا مجھے ہے جو سادت اب دینایت ہو کی سادت اب دینا ہو بسہ پیش عبی کرتا عبی ہو خدا دن کا پیش کرتا ہوں گا پار رو کا علا ایک ایک سے میری تو پیا ایک سے میری آسی ہے دکھا سبز گوبت با سا روپے کا شہادت محمد مستفیٰ اور یہی سعیدنا فاروق اعظم ردی اللہ عتران ہو کہ جب یہ مسلمانوں کی صف میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کی خوشی دیدنی تھی اور جب خلیفہ خلیفت المسلمین ہوئے مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے تو آپ کی شان آپ کی عظمت کیسی تھی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا؟ سنیے کہ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعلن کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعلنہ نے ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر سر زمین نہاون میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعلن کو فار سے برسر پیکار تھے کہ وزیر رسول انور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی شریف علی صاحب حض سلاط و السلام کے ممبر اطہر پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک ارشاد فرمایا یا ساری الجبل یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ لشکر اسلام کے سپا سالار حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ تو مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہیں آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا الجھن کی تشفی تب ہوئی جب وہاں سے فاتح نہ سیدنا ساریہ رضی اللہ تعنو کا کافی یعنی نمائندہ آیا اور اس نے خبر دی کہ میدان جنگ میں کفار جفاکار سے مقابلے کے دوران جب ہمیں شکست کے آسار نظر آنے لگے اتنے میں آواز آئی یا ساریت الجبل یعنی ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو حضرت سیدنا اللہ ساریہ ردی اللہ تعالن نے فرمایا یہ تو امیر المومنین سعید النا فاروق اعظم اللہ ترنو کی آواز ہے اور پھر فوراً ہی اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پیٹھ کر کے صف بندی کا حکم دے دیا اس کے بعد ہم نے کفارے بد اتوار پر زوردار یلغار کر دی تو ایک دم جنگ کا پاسہ پلٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسلامی لشکر نے کفار بیکار کی فوجوں کو رونگ ڈالا اور اسلامی فوجوں کی کاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر لشکر اشرار میدان کار زار سے راہ فرار اختیار کر گیا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا مراد آئی مراد ملنے کی پیاری گھڑی آئی ملا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم سا میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں یہ حضرت فاروق آزم رضی اللہ وترن کی ایک ایسی زبردست کرامت ہے کہ اتنا دور ہیں کئی سو میلوں کا فاصلہ ہے اور اپنے لشکر کو ملاحظہ کر رہے ہیں کا خطبہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنے لشکر کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہے کتابوں حوال... کا حوالہ بھی ادھر لکھا ہوا ہے بالکل سے. لکھا ہوا ہے یہ تاریخ دمشق میں بھی ہے دلائل النبوہ میں ہے مشکات المصابی تاریخ الخلف حجت اللہ العالمین کئی کتابوں کا حوالہ ہے اور بہت ہی مستند روایت ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ کی کرامت تو کرامت کسے کہتے ہیں کرامت کے حوالے سے اگر کچھ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں یہاں جو عقل سے سوچے گا نا تو وہ شاید سوچ میں پڑ جائے گا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے گیا کہ وہ جو ہے نا میں سینکڑوں میل دور اور یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ مدینہ المنورہ شریف میں آواز دیں وہ سن بھی لیں اور یہ عقل میں نہیں آئے گی تو عوراً تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کرامت جو ہے یہ متفقہ طور پر علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ کرامت حق ہے کرامت بولتے ہی اسقل میںلاف یعنی, یعنی عموماً جو کام نہیں ہوتا نادر وجود تعب خیز چیز اس طرح کی چیز جو ظاہر ہو جائے اب یہ ظاہر اگر کسی نبی سے ہو جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے جی تو اب چاند کے دو ٹکڑے کرنا ہیں یہ کسی کا بس کا روگ نہیں ہے ہم تو اسی پہ متاثر ہوئے جا رہے ہیں ارے چاند پہ پہنچ گئے چاند پہ پہنچ گئے ارے چاند پہ پہنچ گئے اس کے پیچھے چلنا ہے جو یہاں بیٹھے بیٹھے چاند کو اشارہ کرتا ہے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے اس کے پیچھے چلنا ہے وہ جو چاند پہ پہنچے ہیں اس کی پینٹ اور اس کے کلچر اور اس کے پیچھے نہ چلیں بلکہ اس کے پیچھے چلے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے جو مخلوق میں رب تبارک و تعالیٰ نے جن کو مخلوق میں سب سے زیادہ مرتبہ عطا فرمائے ان کی بھی چلنا چاہیے بے شک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کی تو اب یہ ایسی بات ہے جو عموماً واقع نہیں ہوتی خلاف عادت ہے فرق عادت ہے تو یہ جب نبی سے اگر سرسد ہو تو اس کو موجزہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بچہ چھت سے گرا کچھ نہیں ہوا اور موزہ ہو گیا موزہ ہو اس کو نہیں کہتے کیا موجزہ بلکہ خلافی عادت کو فیل ہو گیا اچھا نہیں بچ کیا بچہ تو کیا کہیں کرشمہ کہنے थी قدرت کا کرشمہ قدرت کا کرشمہ کہنے میں حرج نہیں ہے کرامت تو پھر خاص اشخاص کے ساتھ مخصوص ہے نا یہ میں نبی ہے نا نبی بلکہ بہار شریف میں اس طرح لکھا ہے اس کے کلر دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نبی سے اس طرح کی چیز سرزد ہوتی ہے اور وہ نبوت اعلان نبوت سے پہلے ہے تو اس کو ارحاف بولتے ہیں ارحاف ارحاف ہمیں انگریزی جو ہے نا اصطلاح تو بڑی پکی پتا ہوتی ہیں <laughs> عربی اصطلاحیں پتا ہونی چاہیے اور دوسرا جو اعلان نبوت کے بعد اگر اس طرح کا ہوتا تو اس کو موجزہ کہتے ہیں اور یہی چیز اگر کسی ولی سے صادر ہو اور صحابہ کرام علیہ مردوان اولیاء تھے جی تو یہ اولیاء کی صفت میں امبیا کے صف میں نہیں آئیں گے تو صحابہ کرام علیہ امردوان چونکہ فاروق اعظم رضی اللہ کرمبر میں شامل تو ان سے جو سرسد ہوگی اس کو کرامت کہیں گے جو عقل نہ آئے صحی عقل میں عقل میں نہیں آ رہی پھر بھی ہم نے جو ہے نا وہ مانا ہے تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی باتیں بھی کفار نے ہی بولا تھا یار آسمان سے فرشتہ یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی تو وہ عقل کے پیچھے اس وقت چلا جائے گا جہاں پر شریعت کا حکم نہیں ہے جہاں شریعت کا حکم ہے وہاں عقل کو پیچھے کر دیں گے پر شریعت کے حکم کو آگے کر دیں گے تو شرامت بولتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے فاروق اللہ یادم بلّہ یہ کرامب جو تاریخ دمشق پھر جو ہے دلائل النبوہ تاریخ الخلفہ یہ تاریخ الخلفا امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمۃ اللہ تعالی جن کی کتابیں عالم بنانے میں معاون ہوتی ہیں مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہیں اسی طرح دلال النبوہ جو ہے یہ مسترد کتابیں ہیں اور یہ مسترد واقعہ اسی طرح کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات پر مشتمل رسالہ پھر عرض کروں گا کرامات فاروق اعظم کا مطالعہ کر لیجئے اچھا ابھی ایک وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو شان بیان ہو رہی تھی تو مجھے ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی تھی فاروق عالم رضی اللہ عنہ کے دور میں کرپشن نہیں تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں رشوت نہیں تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں امن تھا یعنی کو ملا رہے ہیں وہ جو آرام فرما رہے تھے آرام آپ نے عدل کیا امن مل گیا تو اب یہ اتفاق کی بات ہے مدنی مذاکرے میں سوال ہوا تھا نا اچھا تو میں وہ اس کو جوائنٹ کر رہا ہوں کہ وہی کرپشن اور اس کی کمائی کا ہم کیا کریں وہ کیا مبارک دور تھا کہ جب اپنے بچے کی تربیت جو ہے وہ کیا ہوا کرتی تھی اس کو تربیت میں جو ہے وہ حرام روزی سے بچنا سکھایا جاتا تھا اب جب سکھانا صرف وہ ہے کہ جس میں روزی ملے حرام یا حلال کی تفریق نہیں ہے فرق نہیں کر رہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر دل پر بھی ہوگا ہمارے گھر پر بھی ہوگا پریشانی آ رہی ہیں ٹینشنیں آ رہی ہیں سوچیں خدا کی جو نافرمانی ہو رہی ہی ہے وہ سوچے کہاں کہاں ہو رہی ہے اس کو دور کریں اللہ تبارک وطالع ہمارے اللہ تبارک وطالعہ ہماری مشکلات کو حل فرمائے گا مدنی مذاکرہ ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم حرام روزی سے بچیں اللہ تبارک تعالی کی نافرمانیوں سے بچیں آج الحمدللہ للہ سجل جو مدنی مذاکرہ ہوا اس کے اندر بہت سارے مدنی پھول ملے موٹر سائیکل کی دکان ایک سوال ہوا تھا کہ وہ ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ جو ہے نا وہ ادھار پہ چڑی ہوئی تو اب اس کی زکاط کا ہم کیا کریں اب ہمیں یہ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ موٹر سائیکل تو ایک مثال ہے موٹر سائیکل کی دکان کی صحیح. اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف موٹر سائیکل کی دکان ہی کے لیے یہ حکم ہے صحیح. کوئی بھی دکان ہے اس میں مال ہے ادھار دیا ہوا ہے نہیں دیا ہوا اسی طرح وہ ایک اور بڑا پیارا ہوا کہ مرد تو بلند آواز سے جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں کہ عورت بھی کر سکتی ہے हم. تو امیر نے بڑا پیارا جواب دیا اور یہ جواب جو ہے نا وہ بہترین جواب ہے کہ عورت اگر گھر کے اندر تلاوت کرتی ہے تو اس کے جو محارم ہیں ان تک بھلے آواز پہنچے صحیح گھر سے باہر یا ایسی جگہ جہاں غیر محرم جو ہیں ان تک آواز پہنچے وہاں نہیں جانا چاہیے اچھا نماز جنازہ میں ایک اور سوال ہوا کہ نماز جنازہ میں جو ہے وہ سلام کس وقت پھیرنا چاہیے hmm. یہ ہاتھ باندھتے hmm. اب ہمارے ہاں دو تین طریقے ہوتے ہیں نا اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ پھونکا السلام علیکم و اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ یہ سلام میں جو ہے وہ نماز جنازہ میں اس طرح وہ سلام پھرتے ہوتا ہے یعنی ہاتھ بندے رہتے ہیں دوسرا جو ہے وہ بچپن میں میں نے سنا تھا اور اب پتا چلا کہ وہ لتی یو یعنی ہاتھ باندھے ہوئے السلام علیکم و اللہ ایک ہاتھ پھر دوسرا السلام علیکم رحمتہ اللہ دوسرا ہاتھ اب یہ درست ہے یا غلط ہے کہیں لکھا ہے یا نہیں یہ نہیں پتا تو آج الحمدللہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ نماز جناسہ میں جیسے ہی چوتھی تکبیر کہی جائے گی ہم نے وہیں پر ہاتھ چھوڑ ہیں دونوں اور ہاتھ اب ہم نے سلام, سلام اور بار نماز بار جنازہ میں دو رکن ہیں <coughs> چار تکبیریں اور قیام یہ الحمدللہ للہ آج ہم نے مزید سیکھا قربانی کا گوشت محرم میں کھا سکتے ہیں محرم میں شادی کرنا بھی جائز ہے لیکن یوں کرنے سے بچنا چاہیے کہ لوگ جو وہ اس سے آپ پہ جو وہ عجیب و غریب باتیں کریں گے جانور جنات وغیرہ کی روح ملک حضرت علی السلط وسلام جو ہے وہ قبض فرماتے ہیں جس طرح انسانوں کی قبض فرماتے ہیں اس طرح الحمد للہ نے سیکھنا کو ملے مدری چینل کے ناظرین آپ نے سنا آج کا مدری مذاکرہ بھی کیسا رہا مبشرہ سلسلہ بھی جاری ہے نیوز اپ ڈیٹ دعوت اسلامی کی مدری نیوز ہیڈ کا وقت ہے اور اس سے پہلے بہت سارے ایس ایم ایس میرے سامنے ہیں کچھ ایس, ایس ایس پڑھتا ہوں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں ایس ایم ایس پہنچ بھی رہیں اور آپ کی فرمائشیں آپ کے سوالات ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ایک میسج ہے سلام پنجاب چیچا وطنی سے ایک اسلامی بہن نے لکھا ہے مجھے کلام سنا دیں دین پہ قربان ہو گئے کر والے آپ کی مہربانی ہوگی مدنی چینل بہت ہی پیارا چینل ہے اور اس کا ہر سلسلہ بہت پیارا ہوتا ہے اللہ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے آمین. ایک اور میسج ہے السلام علیکم آپ کا سلسلہ اشرح مبشرہ بہت اچھا ہے اس میں بہت سے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں پلیز پلیز پلیز چار بار پلیز لکھا ہے شفاق بھائی سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں یہ منقبت سنائیں تم کو مجھدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت محمد عمر گل راول پنڈی لبیک انشاءاللہ اللہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں ایک اور میسج ہے اسلامی بین فرام آئر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فیضان فیضان اشرا مبشرہ بہت اچھا اور انفارمیٹو پروگرام ہے شکریہ ایک اور میسج ہے گجرات سے سلام وعلیکم السلام دوران مدنی مذاکرات جن بزرگ کے وصال کا ذکر ہوا ان کا کلام کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط سنا دیجیے بزرگ کا کیا نام تھا مولانا حسن جی نجمی کے نام سے نظمی نظمی نظمی ان شاء اللہ آپ نے ہمیں غریق رحمت بنا فرمائے آفتاب بھائی ان اللہ ہم ان کا کلام بھی چند اشار ضرور شامل کریں گے چلتے ہیں مدنی <تصفيق> نیوز دیکھتے ہیں ہیڈ لائن اور ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کی کالز بھی بالکل ریڈی ہیں جیسے ہی پھر آئیں گے کلام بھی سنیں گے کالز کی طرف بھی جائیں گے اور فیضان فاروق اعظم بھی اس پر بھی گفتگو جاری رہے گی سلو ول الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد میں حسن فاطمہ حسنگے نبی کے جو گے گلے صحابہ شیخ طریقت امیر عالیہ سنت دامت برکات عالیہ کا مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صحابہ صحابہ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی گلگت میں مدنی حلقے میں شرکت نگران مرکزی مجلس شورا مختلف مدنی کاموں میں شریک ساؤت افریقہ میں صحابا صحابا حبل خداوت اسلامی اور رکن کی حج سے واپسی مرکز لالیا لاہور پنجاب پاکستان میں حب الزاوت اسلامی رکن شورہ کی گلزار فیبہ میں تعزیت آپ نے آج کی مدنی نیوز کے ہیڈ لائنز دیکھی انشاءاللہ سلسلے کے فوراََ بعد تفصیلی مدنی نیوز آپ دیکھیں گے سلسلہ فیضانِ اشرائے مبشرہ جاری ہے اور آج ہمارا موضوع ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ ہو. ہم آپ کی نعتوں کو آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل کر رہے ہیں آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ہے ڈبل کال کے لئے نمبر ہے زیرو اور 2626 سکس ٹو دو نمبر ہیں اگر آپ بیرون ملک سے کال کریں تو ڈبل زیرو یا پلس نائن پھر آپ پاکستان کا ہمارا نمبر ڈائل کیجیے کالز بھی ہیں میسجز بھی ہیں میں چاہوں گا کہ جو فرمائشیں ہمیں ہمارے ناظرین نے کی ہیں اس میں سب سے پہلے مولانا حسنین میاں برکاتی رحمتہ اللہ اطرالی کا کلام کابے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقت چند شاہ مل کر پڑھتے ہیں سلو البیب بابے کے دل کے سامنے دعا ہابے کے دل کے سامنے مانگی یہ دعا ہاتھوں میں حسر تکر گے رام مو سا پڑتا ہاتھوں میں حسر تکر گے رام مو سو کو ان کے جان دے دا سو چلے میں ان کے جان دے بھون کی شہر سب تم ہو شہر میں سب تم کے شہر میں جگھی ار تی جا سب شہر میں ہے جگھی نزمل کو سو چلے ملائی کا نزمل آکا کہ چھوڑ دو چور آقا آتا کہیں کہ چھوڑ دو, میرے کہیں کہ چھوڑ دو یہ تو میرا لگا کے ہے آکا کہ چور تو پیر ہےت ملتان سے فرمائش کی تھی پھر کے گلی گلی تباہ ایک شیر اس کا سنا دیجیے فر کے گلی گلی تبا د سبک کھا کی کھو تھر کے گری تبا ہو سب کا کی جو اپ دے خدا تیری سے جا کیوں دل کو جو اپل دے خدا پلاشو ر سا سے ہمیں اٹھائے کیوں سے ہمیں اٹھا کیوں سوتے ہیں ان کے سارے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں جگائے کیوں تو یوں سڑپ حروف سے لکھا گیا حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمٰ کا یہ کلام آپ نے سنا کئی کلاموں کی اور بھی فرمائشیں ہیں کر بلا کے جان ساروں کو سلام باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت بہاروں پر ہے آج جائش گلزار جنت کی نوٹڈ ہے فکر نہ کریں کوشش کریں گے کہ ان اللہ ان کو بھی شامل سلسلہ کریں سیدنا دن فاروق اعظم ردی اللہ تعالی انہو کے فضائل مناقب پر گفتگو جاری تھی اور انشاءاللہ اللہ گفتگو چلتی رہے گی ہمیں چائے دی گئی ہے چائے محمود بھائی کو بھی دے دیجئے ساتھ ہی اچھی بھی فرما لیں کہ انشاءاللہ اللہ عبادت پہ قوت کے لیے سلسلے میں بیٹھنے پر قوت کے لیے بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے سر ڈھانپ کر پیوں گا حضرت سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سراج و اہل جن یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالنہ اہل جنت کے چراغ ہیں ایک اور حدیث پاک میں فرمایا حاضر لا يحب الباطل یعنی یہ حضرت عمر وہ شخص ہیں جو باطل کو پسند نہیں کرتے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالنہ تشریف لائے کی کیا, کیا, کیا شان ہیں یہ شان وہ شان ہے کہ جو ببان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ازب اجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنے فضائل و مناقب جس ہستی کے ہوں اس کی محبت کیوں نہ ہمارے دل میں گھر کرنے والی ہو اس کی کیوں نہ ہم گنگانے والے ہوں کہ جو ہمارے آقا کا پیارا ہے وہ ہمارا پیارا ہے اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند اس کے لیے حضور فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہیں کہ جو باطل کو پسند نہیں کرتے یہ وہ ہیں کہ جو جنت کے چراغ ہیں یہ وہ ہیں کہ جو جنتی ہیں تو ان کی کیا شان ہوگی ان کی محبت ان کی ان کی عظمت کیوں نہ ہمارے دل میں بیٹھنے والی ہو ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا اللہ رضا عمر اور عمر اور اللہ یعنی اللہ کی رضا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رضا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالن کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق اللہ لسان عمر بھی یعنی اللہ عزوجل عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث جو آخر میں سنی دل پر دل اور زبان پر حق جاری فرما دیا تحت فرماتے ہیں یعنی ان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں اور زبان سے جو بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں سبحان اللہ ہم کیوں نہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ کی شان میں جو اعلیٰ حضرت علی رحمان نے لکھا وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر سکر یعنی دو زخ کیا لکھتے ہیں وہ اس حضرت کو سلام کیا شان ہے کیا کمال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگرانی شورہ کا بیان چل رہا تھا یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پردہ فرمایا جی اسی حوالے سے کل بیان ہو رہا تھا نگران شعرا کا آپ فرما دیں ایک بزرگ بزرگ خواب میں جنت کو دیکھتے اور جنت میں عالی شان محل ہے آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے آپ محل کو ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران محل سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر سے اپنے منہ پہنچتے ہوئے نکلے باہر نکلے تو آپ نے وہ فرماتے بزرگ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ مجھے انتقال ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور آپ کو انتقال ہوئے بارہ سال ہو چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر کرم کیا اور میری مقصد کر دی مجھے بخش دیا گیا ورنہ عمر کو اس کی جو سلطنت تھی جو ان کو جو خلافت ملی ہوئی تھی عمر کو اس کی خلافت لے ڈوبتی آج میں بارہ سال کے بعد اپنا حساب و کتاب دے کر فارغ ہوا ہوں اللہ یعنی جس وقت آپ یعنی پردہ فرمائیں آپ نے اس وقت سے لے کر اس وقت تک کہ جب وہ بزو خواب میں دیکھ رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ بارہ سال ہو چکے ہیں آج بارہ سال کے بعد میں حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں اگر عمر پر اللہ عز و جل رحم نہ فرماتا تو عمر کی خلافت عمر کو لے ڈو اللہ کیا مطلب کیا ان کا مقام ہے ساری زندگی خوف خدا سے روتے رہے اتنا زبردست مقام اور ہم ہم کہاں کھڑے ہم تو دیکھیں کہ حساب کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ حساب و کتاب کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے ہمیں تو آخرت کی کوئی ٹینشن کوئی کبھی فکر لے کے گھیرتی نہیں ہے ہم بیٹھتے نہیں ہیں اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں کہ ہم آخرت کے حوالے سے کتنی فکر کرتے ہیں فکر مدینہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ جو روایت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کو کسی نے دیکھا کہ اپنے آپ کو درہ مارتے ہیں اور اپنے اپنا محاذہ فرماتے ہیں دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک جگہ پر کہ اے عمر آج تو نے کیا کیا, کیا؟ اپنے امال جو کام جیسے میں نے آج کچھ کام کیے دن میں تو میں ان کو ریوائز کروں کہ آج یہ بھی کیا یہ بھی کیا اس سے بات کی اس کو یوں کہا اس کے ساتھ یوں بیٹھا اس کے ساتھ یہ بولا اس کو یوں دیکھا سمجھانے کے لیے عرض کراؤں کہ اس طرح اپنے امال کا ایسا مواضبہ اور ہمارا تو کوئی موازبہ نہیں فکر مدینہ کبھی کی نہیں کبھی سوچا ہی نہیں کہ کیا بول رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں ہمیں فکر ہی نہیں اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین اور ان مبارک ہستیوں کے سب ہمیں فکر آخرت یہ فکر آخرت وہ ہے کہ آخرت کی بارے میں گھڑی بھر فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے یا ساٹھ سال کی عبادت کے برابر اسے قرار دیا گیا ہے امیر علیہ سنت مدنی نامات پر بھی اس کو مدنی نامات کے رسالے پر بھی اس قسم کی روایت تحریر ہوا کرتی تھی آخرت کے معاملے میں گھڑی بر غور فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ جامع اس صغیر کے حوالے سے یہ روایت مدری نامات کے رسالے پر باقاعدہ تحریر ہوتی ہے ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہم مدری نامات کا رسالہ بھرتے ہوں فکر آخرت فکر مدینہ کرتے ہوں تو کوئی ہمیں فکر ہو موت کی کوئی یاد آئے کوئی تصور موت بنے اور دنیا کی محبت کو دل سے باہر نکلے اللہ تعالی ہمیں فکر عطا فرمائے مدری چینل کے ناظرین کی کالز اور ایس ایم ایس ساتھ ساتھ ہیں کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کال سنا دیجیے الحبیب صلی اللہ تعالی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ گزارش ہے کہ اس سلسلے کے میزبان اسلام میں ہمیں خود نام سنا دیں گے لبیک انشاءاللہ اللہ میں بھی پڑھوں گا ہمارے مدنی چینل کے سینئر ترین نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ جہاں مدنی مذاکرے میں روزانہ ہماری شرکت رہے گی ہم مدنی مذاکرے کے ساتھ ساتھ فیضان اشرح مبشرہ میں حاضر ہوتے رہیں گے ہمارے یہ ناطخواں بھی آئیں گے مدنی اسلامی بھائی بھی روزانہ شامل سلسلہ ہوں گے مزید کال سنا دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام اصغر علی ساکی میرا حضرت فرمائش ہے اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی ایک کلام سنوا دیجیے بڑی مہربانی ہوگی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ازغر بھائی ہم نے ابھی ابھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کا ایک کلام پڑھا ہے اور آپ نے سنا ہوگا یقیناً آپ کی فرمائش پوری ہو گئی ہوگی پھر دیکھیں موقع لگا تو دوبارہ کوئی اعلیٰ حضرۃ علیہ الحمہ کا کلام سنیں گے آپ. مزید کول سنا رہی تھی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ارباب سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں کہوں تجھے سننا ہے آپ کو انشاء اللہ نیکسٹ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں احمد رضا قادری ارب شریف جدہ سے بات کر رہا ہوں مجھے ایک ناتھ کی فرمائش کرنی ہے برائے کرم اگر آپ السّلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مدنی چینل کے ناظرین آپ آج کے سلسلے میں شامل ہیں آپ کی کال بھی ہم لے رہے ہیں اور میسجز بھی آپ کے ہمیں موصول ہو رہے ہیں ایک میسج ہے سلام میں باب المدینہ کراچی سے ربی رضا عرض کر رہا ہوں وعلیکم السلام ربی بھائی مجھے امیر اہل سنت کا کلام آپ کی نسبت اے نانا اے حسین یہ کلام سنا دیجئے یہ کلام ہم نے شروع میں پڑھا ہے شاید آپ مدنی چینل آپ نے لیٹ آن کیا یا آپ کی لائٹ نہیں ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ کلام شامل کر لیں ایک کلام کی فرمائش تھی کر بلا کے جانساروں کو سلام اس کے چند اشار آئیے سنتے ہیں سلح الحبیب صلی اللہ تعالی محمد کربلا کے جا نثاروں کو سنا کر پلا کے جا نثاروں کو سنا کر پلا کے نثاروں پیاروں کو کلا کے پیاروں کو سلام یا پی مشکل کو کو یا کش آپ کے سب جان سارو کو سدا آپ کے سب چار سارو کو اصغر پہ جان قربان ہو میرے دل کے کتاج دارو گو سدا کا پر اپ پلو درو کل پدا کے سہس بار گو سدا چوسو میں شری دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع ایک سو بانوے صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ 31 پر حدیث پاک منقول ہے سعید عبداللہ بن مغفل ندی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت بنیاد ہے میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو خدا کا خوف کرو انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب یعنی پیارا رکھا اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بخش کیا جس نے انہیں ایزادی اس نے مجھے ایزادی جس نے مجھے ایزادی بے شک اس نے اللہ تعالی کو ایزا دی جس نے اللہ تعالیٰ کو ایزا دی قریب ہے کہ اللہ تعالی اسے گرفتار کرے صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ اکرام علیہ الردوان کا نہایت ادب رکھے اور دل میں ان کی محبت کو جگہ دے ان کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور جو بد نصیب صحابہ اکرام علیہ مردوان کی شان نے بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا اور رسول ہے مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمٰ صحابہ اور اہل بیت اتار علیہ مردوان کی کیسی محبت ہمارے دل میں ڈالتے ہیں کیسی زبردست تصویر کشی ایک شیر میں کی ہے لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, پار،, پار،, پار اصحاب حضور پار، پار، پہلے سنت کا ہے بیڑا پار, پار،, پار، اصحاب حضور پار، نجم پار، ہیں اور ناؤ, بیو نجم بیو نجم بیو بیو ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی جب بیڑا چلتا ہے جب ناؤ چلتی ہے تو ایک طریقہ کار سفر کو راستے کو طے کرنے کا یہ ہوا کرتا ہے کہ ستاروں کو دیکھا جاتا ہے ستاروں کے ذریعے راستے میں مدد لی جاتی ہے ہاں بھائی یہ ستارہ اس ملک کی طرف سے ہوتا ہے یہ ستارہ اس ملک کی طرف جاتا ہے اس راستے چلنا ہے اس ستارے کے پیچھے چلنا ہے تو یہ صحابہ گویا ستاروں کی مانند ہے اور یہ جو بیڑا ہے یہ اہل بیت کا بیڑا ہے گویا یہ ناؤ اہل بیت اتار ان کی کشتی ہے اس کشتی میں بیٹھیں گے تو سمندر کی تیز اور طوفانی لہروں سے بچ پائیں گے اور اگر یہ ستارے چھوڑ دیے تو بھٹک جائیں گے نہ ستاروں کو چھوڑ سکتے ہیں نہ نا ناؤں کو چھوڑ سکتے ہیں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے دونوں کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے کتنے پیارے انداز میں لکھتے ہیں سنت کا ہے اور نام ہے عصرت پرسو لو تک دیکھنی ہے اشیر میں عزت پرسوں اللہ ہمارے اسلامی بھائی نے فرمائش کی تھی ارش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی یہ کلام بھی ہم نے سنا دیا ہے ایک میسج ہے جی میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں اور جو کلام پڑھا گیا وہ بھی میں نے سنا مگر جس طرز میں شہزاد حضور نے پڑھا ہے اگر اس طرز میں سنا دیں تو مدینہ مدینہ ربی رضا باب المدینہ کراچی وہ آپ کی نسبت اے حسین انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سے بھی شامل کریں آپ کی خواہش ہے دیکھتے رہی ہے مدنی چینل ایک اور میسج ہے ایمان ہے قائل مصطفی یہ کلام محمود بھائی کے آواز میں سنا دیجئے کاشف ایک اور میسج ہے جس کو چاہا میٹھ مدینے کا اس کو مہمان کیا یہ کلام امین بھائی سنا دیں مظہر اتاری یمبو عرب شریف ماشاءاللہ چلیں ہم نوٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ مزید میسجز کے ذریعے مزید وقت ملا تو انشاءاللہ شاء آپ کی کالز کو آپ کے میسیجز کو لیں گے آپ کی کلام کی فرمائشوں کو پورا کریں گے آپ نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محبت کو کیسے جگہ دینی ہے اور اپنے دل میں کیسے بٹھانا ہے اس حوالے سے صدر الفاظل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی کے فرمان کو سنا اور الحمد رب العالمین ہم سب کو ہمیں سارے اولیاء سے سارے انبیاء سے سارے صحابہ سے سارے اہل بیت اتحار سے پیار ہے اور انشاءاللہ ہمیں انہی کی مبارک ذات ان کی زوات ان کی مبارک ہستیوں سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت سے ضرور ہم پر قیامت کے دن بھی شفاعت کی نگاہ کرم فرمائیں گے آج ہمارا ٹاپک فیضان اشرا مبشرہ میں دوسرا دن ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے ایک کرامت بڑی پیاری کرامت سنیے اور جھومے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی یہ دیکھ کر کرامت و عدالت کی اعلیٰ مثال صاحب عظمت و جلال امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے اور زمین پر ایک درہ مار کر فرمانے لگے کہ ری علم اے زمین ٹھہر جا کیا میں نے تجھ پر عدل و انصاف نہیں کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمانے جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا کیا شان ان کی زلزلے آج بھی آتے ہیں اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح ازبیہ شریف میں اس بات کو لکھا کہ زلزلے جو ہے وہ گناہوں کے سبب بھی آتے ہیں گناوں کے سبب آتے ہیں اور اس میں آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایک صوبے میں پچھلے دنوں خطرناک زلزلوں کا سامنا رہا اور اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے انہیں غریق رحمت فرمائے ایمان کے ساتھ جو گئے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے لیکن ان کی ایمانی طاقت قوت ایمانی کیا تھی ایک زمین پر درا مارنے کی زیر تھی زمین رک گئی آج ہے ایسا کوئی آج ایسی ہماری ایمانی طاقتیں کہاں ہیں آج تو ہم ایسے اسباب پیدا کرنے والے بن گئے ہیں کہ جو زلزلے لاتے, لاتے ہیں وہ اسباب ہمارے کام ایسے ہو گئے ہیں کہ زلزلے آتے ہیں آفتیں آتی ہیں نحوستے آتی ہیں ہم نے اپنے شب و روز کو اللہ کی نافرمانیوں میں وقف کیا ہوا ہے گویا معذ اللہ اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم بڑی بڑی آفتوں سے بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پر امیر اللہ سنت لکھتے ہیں نا زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا ہمارا کیا ہے ہمارا کام ایسا ہے کہ زمین پھٹے اور ہم اندر سما جائیں لیکن اللہ تعالیٰ اس غفار و ستار کی کرم نوازیاں ہیں کہ اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے لیکن ان کے زمانے میں جب اس قسم کے معاملات ہوتے تھے مسائل کا ش... کوئی ایسا سامنا ہوا کرتا تھا تو کیا کرتے تھے ان لوگوں کے پاس ایسی ایمانی طاقتیں تھیں کہ یہ اپنے اللہ تبارک و کے دربار میں جو مقام و مرتبہ تھا اس کے مطلب کرامت کے ذریعے اس مقام کے ذریعے بھی بعض اوقات ان آفتوں کو ٹال دیا کرتے تھے چنانچہ ایک بہت زبردست حکایت کہ جب مصر فتح ہوا مصر کے فتح ہونے سے پہلے ان کے اندر ایک بڑی خطرناک اور عجیب قسم کی ایک انسانیت سوز رسم چلی آ رہی تھی وہ رسم کیا تھی وہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جب مصر فتح ہوا تو سیدنا عمر بن رضی اللہ تعالہ کے پاس اہل مصر آئے اور عرض کی کہ یا امیر ہمارے دریائے نیل میں یہ رسم ہے کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا وہ رسم کیا ہے سنیے کہا ہم ایک کماری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر امدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں سید عمر بن رضی اللہ تعالی نے فرمایا اسلام میں ہرگی گیز ایسا نہیں ہو سکتا اور اسلام پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے پس وہ رسم موقوف رکھی روک دی گئی اور دریا کی روانی کم ہوتی گئی یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا یہ دیکھ کر حضرت سید عمر بن آسردی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں نے تحریر فرمایا تم نے ٹھیک کیا بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے میرے اس خط میں ایک رکا ہے اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا حضرت سعیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس جب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا اور انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا تو اس میں لکھا تھا اے نیل اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو اور اللہ نے جاری فرمایا ہے تو میں واحد و, عز و جل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے حضرت سیدنا عمر بن رضی اللہ عنہ نے یہ رکا دریا نیل میں ڈالا ایک رات میں سولہ گز پانی بڑھ گیا اور یہ رسم مصر سے بالکل ختم ہو گئی سبحان اللہ یہ کیسی شان ہے کس طرح اسلام کو نافذ کیا اسلام کے کی معاملے کو آگے بڑھایا اور جب معاملہ بہت ہی جب ایکسٹریم لیول پہ پہنچ گیا تو ایسی کرامت دکھائی کہ سب انگوشت بدندا رہ گئے کہ واقعی مسلمانوں کے امیر ایسے صاحب کرامت ہیں کسی نے کیا خوب کہا چاہے تو اشاروں سے اپنے کار ہی پلٹ دے دنیا چاہے تو اشاروں سے اپنے کا پلٹ دے دنیا کے یہ شارے اس میں گنام کی ہے ان پر تو سر دار کا آلو کیا ہوگا سر تاری کا سر کو ہے دار ہے دیکھے کس تارک کیا ہو بہت ہی پیارے انداز میں آج کا ٹاپک جاری ہے کالز اور ایس ایم ایس بھی ساتھ ساتھ ہیں ایک فرمائش تھی سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے آئیے اس کے چندتے ہیں سورے برے تجھے باہل کا گل سے با رہ تجھے تجھے اے جانے جائی باقی جانے جانے جی ما سا تو سٹی جان تم بھی ترار بھی تل نبیاد فلطان بھی تین لے ارشاد میں مان بھی تمہیں بق بی کل تے میں تقدی مک بھی تو اے جانے جا م جا تیرے دعی پر سولہ تیرے تو نہی ہے پر مئی ہے راہو میرے شاہ میں ہے راہو میرے شاہ کا شاہو تجھے کر تیری پیدا کے تاج کاجر بنتے ہیں سیاروں <gehenberries> کے میرے آیا کس پر واد کس جا چاروں کے حیرو میرے شاہ میں ہے راہ میرے شاہ میں تم ہے بالکل تیری سال چھپ گئے تیری زیا میں تارے اکتیا سب مہارے تجھے گی دورنیا کرتے ہیں حیران میرے شاہ ہمیں ہے رام میرے شاہ کہنے گی سب کچھ کچھ ان کے سناحا کی خامشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے اتل میں اس سے کر اخل میں سو اس پہ کر دیا پانک کا برمپرا کا آقا تجھے سرور رہو کے مالک مالا کہوں تجھے غنی اتاری باب المدینہ سے لکھ رہے ہیں آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ جزاک ایک اور میسج ہے مدنی رضا بھائی لکھ رہے فرقہ امین بھائی سے سنوا دیں لبیت تو کہیں انشاءاللہ ان کی دلجی جائے گی احمد رضا بھائی یہ میسج ہے بلال اختاری ٹنڈو آدم سے احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی یہ کلام سنا دیں مہربانی ہوگی انشاءاللہ ضرور سنائیں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے اور آج ہمارے ٹاپک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ اتنی عظیب الشان شخصیت ان کے دور میں جو عدل و انصاف تھا جو نظام تھا جب ہم پڑھتے ہیں سنتے تو حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ نے اتنا اپنا خلافت کے دنوں میں جو نظام کا اتنا جدید نظام کر دیا تھا آپ نے لوگوں کی سیکیورٹی کا نظام اتنا بہتر کر دیا تھا آمد و رفت کا رست کا نظام بہترین کر دیا تھا روڈ میپس کا نظام اور طرح طرح کے ایسے قسم قسم کے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں ایسی جہانت و تدبر کے معاملات نظر آتے ہیں کہ واقعی یہ وہی شخصیت ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے رب تبارک و تعالی سے مانگا اور اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ وترن ہو اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ وتن ہو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو روزہ انور میں آج بھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص میں جگہ پائے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا محبوب رب عرش ہے نکا کی رات باتے سادے نکاسی راجی جتہ باتیں جرگے ہے تارے تجلے کمر کی ہے جر گھو ٹکیے تارے تجلے کمر کی ہے کمر کی ہے تحریر فرماتے ہیں حیاتی میں تو تھے خدمت حیاتی ملات میں ملات تو ملات خدمت محبوب خالق میں زندگی بھر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو کبھی نہ چھوڑا صحبت پاک کو ہر دم پائے رہتے تھے حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں مزار اب ہے قریب مصطفی فاروق اعظم کا رضی اللہ ہوتا <تصفح> <تصفح> کے خزیرے میں والا ان دکھا گھر خزین میں یہ ہوں میرا دل میں کیا مقدر ہے ابو بک روپار کیا پتر روپیہ جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے مدنی چینل کے ناظرین ایک ہمیں میسج آیا تھا ہمارے بھائی کاشف نے میسج کیا تھا کہ ایمان ہے کالے مصطفی یہ کلام سنا دیں تو انشاءاللہ اس کے ایک دو شیر محمود بھائی سنا دیجیے پور ہیں ہپی کور ایک <تصفيق> جا <تصفيق> <تصفيق> دل کر گنیا تیا گنیا دل خلیل خطا ار گنا د پتا گری صد تیرا دل جا کاشی کو دے گا دیکھ دیکھ مل جا مدنی چینل کے ناظرین فیضان آشرائے مبشرہ آپ ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے کے بعد سے دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے جو شخصیت جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع بارہ سو پچاس صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر دو سو اکتالیس پر ہے فاد امبیاء مرسلیم علیہ السلاۃ وسلام تمام مخلوقات الہی ان سن ملائک یعنی فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں ردی اللہ تعالی. پھر عمر فاروق اعظم پھر عثمان غنی پھر مولا علی ردی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وشقہ الکریم کو صدیق یا فاروق ردی اللہ تعالیٰ سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے صحاب زل حضرت سدیک کرہابا فضل گزرتے سدیک کر با بعد عقیدہ اہل سنت بھی پتا چلا اور ہمارا سلسلے کا وقت جو ہے وہ بھی اختتام کی طرف ہے آپ کی کچھ کال ہیں چلیں ایک کال مزید لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ ایک دو فرمائشیں رہتی ہیں وہ بھی پوری کر کے انشاءاللہ شاء اللہ آپ سے اجازت لیں گے فاروق اعظم رضی اللہۃن کا وشال شریف کیسے ہوا آپ کو شہادت کیسے ملی کون بدبخت تھا جس نے آپ پر قاتلانہ وار کیا اور معاذ اللہ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والا کام کیا یہ بھی انشاءاللہ ابھی سنیں گے مگر پہلے کال سلیل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کال سنا دیجیے میرا نام عبیب سزا ہے میں جو ہے سعودی عرب سے بول رہا ہوں اور الحمدللہ ہم لوگ یہ آپ کو مدی چینل دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت بہترین آپ کا پروگرام چلتا اور ہم لوگ برابر دیکھتے رہتے ہیں اور ہم لوگ سارے دوست بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور بہت خوشی حاصل ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے اعلیٰ حضرت کی میں آپ سنیے نی مت بانتا جس چنتوں جی جان گیا سبحان اللہ بہت بہت شکریہ آپ نے مدینہ منورہ سے ہمیں کال کی اور ہم آپ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کریں گے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اور شیخین کریمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم گناہ گاروں کا آجزانہ سلام جو یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی سلام پیش کرنا چاہ رہے ہیں ان کا بھی سلام ضرور ارض کیجئے گا نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا مدینہ منورہ سے فرمائش ہے تو ہم رد تو کر ہی نہیں سکتے ایک میسج ہے لمیاتی نذیرو فی نظر یہ والی شریف سنا دیں محمد عثمان فرام شانگلہ ہل ایک میسج ہے نا خواہاں حاجی امین بھائی سے کلام سنوا دیجئے تاج دار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی بدل جائیں گے محمد احسن رضا قادری سکھر باب اسلام سن ایک اور میسج ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ امین بھائی سے سنوا دیجیے مدنی رضا تاریخ ایک میسج ہے محمود بھائی نات سے کلام سنوا دیں در سے غلام آپ سے جائے تو جائیں کس طرح محمد احسن خان تو فرمائشیں تو ناظرین بہت ہو گئی ہیں اور وقت چونکہ اختتام کی طرف ہے ہم ان فرمائشوں کو اپنے پاس نوٹ رکھتے ہیں ابھی سلسلے بہت باقی ہیں انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے نئے بانٹتا ایک شعر پھر منقوت اہل بیت اور پھر سلسلے کا اختتام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد بویشا جیا نیم پا پتا نے نیا چار گلاوشی چا تاری پلش کا قدر گنا بہارو کرے ہیں چارایشن کلدارے جنگ نی سیا ہے شہیدا گلا اعظم رضی اللہ کا موضوع آج رہا ان کی سیرت مبارکہ سے روشنی لیتے رہے ایک منقبت کی فرمائش تھی باغ جنت کے ہیں انشاءاللہ اللہ نیت کرتے ہیں کہ کل ضرور ہم کسی ناتخوا اسلامی بھائی سے سنیں گے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ پر نماز فجر کے وقت ایک بدبخت ابو لولو فیروز جو کہ آگ پوجنے والا کافر تھا اس نے خنجر سے وار کیا اور آپ رضی اللہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شرف شہادت سے مشرف ہوئے وقت شہادت عمر شریف 63 برس تھی حضرت سیدنا سہیب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی اور گوہر نایاب فیضان نبوت سے فیضیاب خلیفہ آپ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وزائے مبارکہ کے اندر یکم محرم الحنام چوبیس سے نے ہجری اتوار کے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے جو کہ سرکار انعام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو پاک میں آرام فرما ہے اللہ از وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو مدن چینل کے ناظرین آپ نے آج کا سلسلہ دیکھا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ان اللہ تعالیٰ کل ہمارا موضوع حضرت عفمان غنی رضی اللہ تعالی کی مبارک سیرت پاک ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ کل کا جو مذاکرہ ہوگا اس پر بھی مدنی پھول لیں گے آپ کے ایس ایم ایس آج جو فرمائشیں رہ گئی وہ ضرور ہم نے نوٹ ڈاؤن کی ہیں کل انہیں بھی پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی شہزادہ اب حاجی محمد بلال رضا اطاری الباری کا مبارک کلام آپ کی نسبت اے نانا حسین یہ سننے کی فرمائش ہمیں کی گئی تھی ہم لیتے ہیں اجازت آپ سنیں گے وہ کلام اور اس کے بعد مدنی چینل کو دیکھتے رہنا ہے مدنی چینل کے ساتھ رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی سلو حبیب صلی اللہ تعالی تعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسبت نانا ہے حسین